صدمباء العظیم لحمٰ سیدہ محمد علی سیدہ محمد وبارق وسلم على محمد آل محمد وسلم اللہ ام میں امبی علیہ السلاۃ السلام کا ایک جلیل سلسلہ جاری فرمایا اور امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل کی ایک عظیم الشان امت پیدا فرمائی جس میں ہزاروں امبی علیہ السلاۃ والسلام کو مبوس فرمایا چنانچہ ان امبی علیہ السلاۃ السلام میں حضرت موس علیہ السلۃ السلام وہ صاحب شریعت نبی تھے جن کو تورات رات عطا کی گئی اور اللہ جلالہ نے ان کو صاحب شریعت اور صاحب اسرار نبی بنایا کلیم اللہ بنایا اور ان کی قوم بنی اسرائیل وہ اس کے نجات دہندہ ہوئے فرعون کے چنگل سے ساڑھے چار سو برس کی غلامی سے نجات ہوئی اور بنی اسرائیل کو بیت المقدس جانے کا حکم ہوا ایک لمبی داستان ہے جو قرآن مجید میں متفرق جگہ پر بیان کی گئی ہے اور قرآن کا مقصد جو کہ سے کہانیاں بیان کرنا نہیں ہوتا اس لیے قرآن صرف اور صرف مطلوبی مضامین بیان کر دیتا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مصلی صلاح اسلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے سے انکار کیا اور چالیس برس تک وادیتی میں قید رہے اور پھر اس کے بعد ریوس بن نون علیہ السلام کی قیادت میں دوبارہ جہاد کرنے کے ذریعے سے بیت المقدس مقدس سرزمین پر قابض ہوئے چنانچہ اس کے بعد بھی بے شمار مرتبہ وہاں سے بے دخل کیے گئے جب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانی کی سزا دی تو ایسے ایسے بادشاہ ان پر مسلط کیے جو کافر تھے جنہیں ان کو قتل کیا مارا لنا علی باسن شدید فجاسو خلال الدیار شاہانہ کلام ہے اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایسے بندے تم پر مسلط کر دیے جو بہت سخت جنگ کرنے والے تھے وہ تمہارے شہروں میں گھس گئے انہوں نے شمار شہروں کو تہوالا کر ڈالا یہ سارا معاملہ صورت بنی اسرائیل کے شروع میں پہلے رکوع میں بیان ہوا ہے جو صاحب چاہیں وہ بنی اسرائیل کی سورت بنی اسرائیل کی پہلے رکوع کی تفسیر ملاحظہ کریں یہ ایک ایسا موضوع ہے یہود کی تاریخ پر بے شمار کتابیں بھی لکھی گئی ہیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلات اسلام کو قتل کرنے کی ناپاک سازش ایک ایسا بڑا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ جل جلال نے قوم یہود کو بہت عظیم و شان سزا دی اور ٹائٹس رومی نامی روم کا ایک بادشاہ ان پر مسلط ہوا جس نے پورے سلطنت یہود کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہیکل سلمانی کو پیوند خاک کر دیا سب تباہ و برباد ہو گیا اور بنی اسرائیل اور یہود کو پوری دنیا میں تتر بتر کر دیا گیا چنانچہ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں صورت آراف کے اندر موجود ہے وقت انا ہم فل عرضی ہم نے زمین میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو حضرات اس پہ تحقیق کرنا چاہیں جوش ڈائسپورا کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر ہزاروں برس کی یہ جلا وطنی قوم یہود کی جاری ہے چنانچہ یہ وہ قوم ہے جو شاطر ترین لوگ ہیں جو ایول جینیس ہیں اللہ جل جلال ہُن نے اپنی رحمت سے ان کو ایک اور موقع دیا اور وہ موقع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تھا کیونکہ جب یہ پوری دنیا میں تتر بتر ہوئے ادھر سے ادھر پھینکے گئے جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہوئے تو ان کے کئی قبیلے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے بن نظیر نذیر بنو قریضہ اور بنو قین کا یہ تینوں قبیلے مدینہ یعنی یسرب میں آپ بسے کیونکہ ان کی کتابوں میں کھجوروں کی سرزمین کا تذکرہ تھا جہاں نبی و آخر زماں نے آنا تھا چنانچہ ان کو بہت ہی انتظار تھا کہ نبی آخر الزمٰ ہمارے اندر پیدا ہوں گے اور ہمارا دوبارہ اقتدار شروع ہو جائے گا لیکن مسلسل نافرمانی فرمانی اور سینکڑوں نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے حقیقت میں یہ اعزاز ان سے چھینا جا چکا تھا اور جس نبی کے وہ منتظر تھے وہ اب اولاد ابراہیم کی دوسری شاخ بنو اسماعیل میں پیدا کر دیا گیا میری مراد ہے سید المرسلین اول مرسلین سید الاولین ولاخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں مبوس کیے گئے اور یہود نے ان کو خوب پہچان لیا ایسے پہچانا جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے لیکن صرف اس ضد کی وجہ سے کہ یہ تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئے انہوں نے اس انکار کر دیا چنانچہ یہ سیرت کا وہ باب ہے جو ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ آپلیہ السلاط وسلام نے کیسے یہود کے ان تینوں قبیلوں کو دعوت دی اور کیسے انہوں نے اس دعوت کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا لیکن انہوں نے اس موقع کو استعمال نہ کیا چنانچہ خاص طور پہ بنو کریضہ کا جو انجام ہوا وہ پڑھ کے انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ جب انہوں نے آپلیہ السلاۃ السلام کے اوپر کو قتل کرنے کی کوشش کی اور چکی کا پاٹ آپ کے اوپر پھینکنے کی کوشش کی گئی اور آپلیہ السلاۃ السلام نے جا کر ان کا گھیرا ڈال دیا پچیس دن بعد جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو یہ پیشکش کی گئی کہ ایمان قبول کر لو ورنہ تمہارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا ایسے ایسے واقعات سیرت اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ موت سامنے تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے لیکن انہوں نے قومی عصبیت پر جان دے دی گردنیں کٹوا دیں لیکن ایمان نہیں لے کر آئے چنانچہ یہ بات لمبی ہو گئی آپلیہ علیہ اسلام کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا یہود کے اندر جو ضد اور جو حسد تھا جو حسد جس کا قرآن میں بار بار تذکرہ ہے وہ حسد اس قدر زیادہ تھا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن جیت میں شات سرمایا ہے کہ جو حسد ان کے منہوں سے نکل رہا ہے وہ بہت کم ہے اس حسد سے جو ان کے دلوں میں تھا چنانچہ اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں شروع کیں اور سازشوں کی عظیم عادت جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی ان سازشوں کی بنیاد پر انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی چنانچہ اور بیت المقدس بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا حضرت عمر رضیم بوتن کے دور میں اس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی گئیں اور یوں یہود جس مقدس سرزمین کا خواب دیکھ رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی انہوں نے بس نہیں کی انہوں نے سازشوں کے جال بنے عبداللہ بن سبا کو کھڑا کیا گیا مشاجرات صحابہ اور صحابہ کے اندر جو جنگیں ہوئیں اس میں یہود کی ان سازشوں کا بڑا ہاتھ ہے آگے چل کر پھر بہت بڑی بڑی سازشیں کی گئیں لیکن اصل خواب کیا ہے کہ یروشلم بیت المقدس کو حاصل کرنا اور ہیل سلیمانی جو کہ زمین کے اندر بے ہے اس کے اوپر ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد اکثر تعمیر کر دی گئی تھی اور وہ گمبد سخرا جو کہ چٹان سخرا کے اوپر سخرہ میں نہیں چٹان جس سے علیہ اسلام کے معراج کا سفر شروع ہوا اس سب کو ڈھا کر وہاں پر ہیکل سلمانی کو تعمیر کرنا جس کی ایک دیوار اس وقت بھی باہر ہے جس کو دیوار گریا اردو میں کہا جاتا ہے ویلنگ وال جس پر یہودی آج بھی جا کر روتے ہیں چانچے بیت المقدس پہ قبضہ کرنا اور یروشلم کے اندر ہیکل کی تعمیر کرنا یہ صدیوں کا ایک خواب ہے لیکن یہ خواب صرف اتنا نہیں یہ خواب اس سے بہت بھیانک اور بہت بڑا ہے ایک ایسا خواب جو صدیوں سے انہوں نے دیکھا ایک پوری دنیا میں ایک ہی بادشاہ اور ایک ہی حکومت اور ایک ہی کرنسی اور ایک ہی مذہب اور ایک ہی مذہب کے ماننے والے لوگ یہ وہ خواب ہے جو یہود برادری کے بڑوں نے دیکھا ہم جو کہ اپنی تاریخ سے بالکل بے خبر ہیں اس لیے ہمیں کچھ خبر ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہم مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی قوم تو بالخصوص کتابوں کے اور مطالعے سے بہت ہی زیادہ دور ہے اس لیے ہمیں کچھ خبر نہیں چند معدودے بہت کم لوگ ہوں گے جو کچھ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں چنانچہ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت سا مواد آپ کو مل جائے گا اشارہ کرتا چلوں کیا آپ الیہسلاسلام کی وصال مبارک ہونے کے بعد تقریباً اور بنو امیہ کی جو حکومت ہے چھ سو اکسٹھ سے لے کر سات سو پچاس عیسوی تک قائم رہی میں ہجری سال نہیں بتا رہا جو ہمیں عیسوی سالوں میں زیادہ سہولت رہتی ہے سات سو پچاس عیسوی میں جب خلافت بنو میاں کا سکوت ہوا تو اس سے لے کر بارہ سو پچاسی تک خلافت بنو عباس قائم ہوئی یہ وہ مسلمانوں کی خلافتیں ہیں جس میں مسلمان بہرحال خلافت کے زیر اہتمام تھے اگرچہ وہ بادشاہت کا روپ دھال چکی تھی لیکن پھر بھی خلافت کا ایک رنگ قائم تھا لیکن اس کے بعد آخری خلافت جو بارہ سو پچاسی سے قائم ہوتی ہے اور تقریباً انیس سو چوبیس تک چلتی ہے وہ خلافت عثمانیہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ترکی جو ہمارا جدید ملک ہے یہ سارے ترک لوگ تھے اور چودہ سو ترپن میں انہوں نے کستنتنیا کو فتح کیا جو کہ ایک بہت بڑی جس کے اوپر حدیث میں بشارتیں تھیں گویا کہ یہ سلطنت روم جو کہ عیسائیت کا قدیم ترین مرکز تھا اس کا عیسائیت کا دل بھی فتح کر لیا قسطنطنیہ تو یورپ نے اس کے خلاف بہت جد و جہد کی اور سلیبی جنگوں کا آغاز کیا گیا جو کئی صدیوں تک جاری رہیں اسی خلافت عثمانیہ کے خلاف لیکن انہی خلافت عثمانیہ کی سلیبی جنگوں کے اندر سے نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے ایک یہودی گروہ بھی آہستہ آئس پکڑتا گیا جس نے پھر سترویں صدی اسوی میں جا کر فری میسنس کا نام اختیار کیا اور حقیقت میں انیس سو چودہ میں جب جنگ عظیم شروع ہوئی اور ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھا گیا اور خلافت کے ہے جتنے مسلمان ملک تھے سعودی عرب اور شام یہ سب علیحدہ کر دیے گئے شریف مکہ کی غداری اور کرنل لورنس جیسے آدمی کی سازشوں سے یہ سارا ملک ٹوٹ گیا سعودی عرب علیحدہ ہوا اردن علیحدہ ہوا لبنان علیحدہ ہوا فلسطین علیحدہ ہوا اور پھر انیس سو پینتالیس میں جا کر اسرائیل قائم ہو گیا چنانچہ یہ میں نے چند منٹوں میں سارا کا بیان کیا ہے کہ کیسے ایک عالمی دجالی ریاست ون ورلڈ آرڈر کی ترتیب ہے اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو اس پہ تو گھنٹوں درکار ہیں اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں احادیث نبوی کے اندر بھی بے شمار مواد موجود ہے لیکن خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا چار مارچ انیس سو چوبیس کو خلافت کا خاتمہ ہوا کمالتہ ترک نے بالکل تمام کا تمام نقشہ ہی بدل دیا اور اس کے بعد پھر یہود کا بنایا ہوا نظام جمہوریت وہ تو پہلے سے ساری دنیا میں قائم تھا وہ پوری دنیا میں چھاتا چلا گیا فری میسنس کے جو بڑے بڑے زوامہ ہیں ان میں سے ایک تھیوڈور ہرزل نے ایک تنظیم قائم کی جس کو زائنس موومنٹ سہونی تنظیم کہا جاتا ہے انہوں نے اٹھارہ سو ستانوے سے انیس سو پانچ تک باقاعدہ کچھ پروٹوکولز تحریر کیے جس میں بڑے بڑے یہودی زوامہ اور ان کے لیڈر شامل تھے ایسے پوری دنیا میں اگلے سو سال میں قبضہ کرنا ہے چانچے انیس سو پانچ سے لے کر دو ہزار پانچ تک عالمی دجالی ریاست اور ون ورلڈ آرڈر کے لیے پیش قدمی کی گئی ہے انیس سو چوبیس میں خلافت کا خاتمہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا اس کے بعد پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی اور اب عالمی دجالی ریاست جس کو ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں ہم بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ بات یاد رکھیے اللہ جلا جلالہ امن والو کے علم محیط میں ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں جو بھی کام ہو رہا ہے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے انسان کی عمر تھوڑی ہوتی ہے انسان پچاس ساٹھ سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے لیکن اللہ جلا جلال کے ہاں معاملات ایک ایک ہزار برس کی ترتیب سے چلتے ہیں سما یارجلیہ فیومن کانقدار فسن تا دون پھر یہ سارے معاملات اس کی طرف اٹھتے ہیں ایک ہزار برس میں کویا کہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہے دنیا میں ایک ہزار سال میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ قیامت کے دن کے مطابق صرف ایک دن کی تبدیلی ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ بہت وقت گزر گیا لیکن اصل میں تو ابھی ڈیڑھ دن گزرا ہے یہ چودہ سو چو اکتالیس ہجری چل رہی ہے ابھی صرف ڈیڑھ دن بھی پورا نہیں ہوا کتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اگر آپ اس کو ڈیڑھ دن تصور کریں تو آپ کو وہ حدیث بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے دو انگلیوں کو ساتھ جوڑ کر فرمایا وہ نوسا آتوں کا حاتئین میں اور قیامت یوں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں بہرحال لیکن عالمی دجالی ریاست کی طرف جو پیش قدمی پچھلے برسوں میں کی گئی پچھلی صدیوں میں کی گئی وہ بہت تھوڑی ہے بہت آہستہ ہے اور جو سن 2005 سے لے کر یا سن 1995 سے لے کر اب تک جو پیش قدمی کی گئی ہے اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے بہت تیز ہے اس قدر تیز ہے کہ جو لوگ ایک تخمینہ لگایا کرتے تھے اندازے لگایا کرتے تھے وہ اب خود اپنے منہ سے اطراف کرتے ہیں کہ اس وقت حالات اس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں کہ ہم اگلے دو سال ایک سال کا بھی نہیں بتا سکتے کہ اگلے سال میں کیا ہوگا بہرحال حتمی ہدف جو یہ یہود کی برادری اور فری میسنز حاصل کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں ایک حکومت معاشی تعلیمی ذہنی مذہبی ہر قسم کی میدانوں میں شعبوں میں مکمل اختیار اور یہ وہ کام ہے جس کے لیے وہ صدیوں سے محنت کر رہے ہیں صدیوں سے محنت کر رہے ہیں بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی ہدف ہے لیکن انسان اپنی زندگی پہ غور کرے تو اس کو اور باہر کی دنیا پہ غور کرے تو اس کو واضح ہوتا ہے کہ اصل میں دو قوتیں ہیں جن کی کشمکش جاری ہے ایک رحمان کا گروہ ہے ایک شیطان کا گروہ ہے یہ کوشش ہمیشہ سے جاری ہے چنانچہ یہ کوئی خبتیوں کا گروہ نہیں ہے یہ کو محض خیالی پلاؤ پکا کر دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے یہ بہت تعلیم یافتہ منصوبہ بنانے والے ترقی یافتہ ذہین شاطر ترین لوگوں کا ایک نیٹ ورک ہے ان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں اور سو سال میں انہوں نے جس طرح دنیا کو قابو کیا ہے کاش اگر آپ وہ پروٹوکولز کہیں سے مل جائے اور وہ آپ پڑھ سکیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جیسے جیسے منصوبہ بنایا گیا تھا ویسے ویسے انہوں نے اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا اور مکمل کامیابی حاصل کی ہے چنانچہ اس منصوبے کے اور اس عالمی درجعلی ریاست ون ورلڈ آرڈر کو قائم کرنے کے بہت سارے پہلو ہیں بہت سارے میدان ہیں جن کے اندر کوشش کی گئی ہے چنانچہ وہ حکومت کا میدان ہے جس میں سیاست ہے وہ معاشیات کا نظام ہے پوری دنیا کی کرنسی کا بینکوں کا نظام ہے اس کے اوپر آپ سارے دیکھ سکتے ہیں لیکن میں اس مختصر وقت میں جو کہ صرف بیس منٹ باقی ہیں صرف دو عدد کوششوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ میری اور آپ کی براہ رانس زندگی سے تعلق رکھتے ہیں میں دوبارہ آپ کو پرسوں کی بات یاد کرواتا ہوں میں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جو قوانین قدرت ہیں ان کو سمجھ کر وسائل قدرت کی اوپر بہت زیادہ تسخیری طاقت حاصل کر لینا یہ دو طرح سے ممکن ہے موجزانہ طور پر اور قوانین قدرت کو سمجھ کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ اڑتے تھے ان کا تخت اٹھتا تھا حضرت علیہ السلام کوڑیوں کو ہاتھ پیر کر ان مردوں کو زندہ کر دیتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ آواز ان کی ہر جگہ گونجتی تھی یہ سارا کچھ موجزہ تھا یہ وسائل قدرت کی تصخیر تھی جو اللہ کی طرف سے تھی یہ بہت اہم نقطہ ہے دوبارہ اس کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اور وسائل قدرت کی ایک تصخیر قوانین قدرت کو سمجھ کر سائنس کے ذریعے سے ہے جس کو دجال اختیار کرے گا آواز ہر جگہ سنی جائے گی فاصلے ختم ہو جائیں گے مردوں کو زندہ کر دے گا چاہے شیطانوں کے ذریعے سے ہو جدھر چاہے گا زمین فصلیں اگائے گی جدھر چاہے گا بارشیں ہوں گی جدھر چاہے گا بند کر دے گا لیکن دونوں میں ایک فرق بیان کیا تھا اور وہ فرق ہے کہ انبیاء کی یہ تصخیر اور یہ معذے اس کے ذریعے سے اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان اور توحید مطلوب تھی اور دجال اور اس کی دجالی قوتوں نے جتنی تسخیر کی ہے سائنس کے ذریعے سے اس سے کفر مطلوب ہے چنانچہ بخاری مسلم کی روایت آپ کے سامنے پڑی تھی کہ دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافارا کفر چنانچہ کفر کی یہ محنت ہے اور اس محنت کے دو پہلوؤں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو میری آپ کی زندگی کے ساتھ براہ راست متعلق ہیں اس میں سے پہلا ہے ہم سب انسانوں کی ذہنی تسخیر اور دوسرا ہے ہماری جسمانی تسخیر میں ہوا کا تذکرہ نہیں کر رہا میں اسپیس کا تذکرہ نہیں کر رہا میں کمپیوٹر کا میڈیکل سائنس کا تذکرہ اس وقت نہیں کر رہا میں سیاست کا جمہوریت کا اور نظاموں کا تذکرہ نہیں کر رہا میں بینکنگ کے نظام کو نہیں چھیڑ رہا کیونکہ اس کے لیے علیحدہ بہت سا وقت چاہیے اس وقت صرف اور صرف انسانوں کی ذات سے متعلق انسانوں کی ذہنی اور جسمانی تصخیر پر بات کروں گا چنانچہ آئیے سب سے پہلے ہم چند چیزیں دیکھتے ہیں کہ دجالی ریاست ون ورلڈ آرڈر کو قائم کرنے کے لیے ذہنی تصخیر کیسے کی گئی ہے انسان کا سب سے بڑا ترا امتیاز اس کا ذہن ہے اس کا ذہن ہے اس کی عقل ہے اور مغرب کی تجربہ گاہوں میں جتنے بڑے بڑے منصوبے قائم ہوئے ان میں سب سے زیادہ پیسے انویسٹ کیے گئے انسان کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لئے بہت محنت کی بہت کوشش کی چنانچہ اس میں پھر جو ہے وہی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو میں نے پہلے ابھی سمجھائی ہے کہ کائنات میں موجود جتنے مخفی راز ہیں ان کی تصخیر کا طریقہ ایک تو سائنس ہے قوانین قدرت کے ذریعے سے اور ایک موجزہ ہے باطنی قوت ہے لیکن وہ انبیاء کو حاصل ہے اس کا متمادر شیطانی قوتوں کا سحر ہے یعنی پہلی چیز کو اگر آپ سخر کہہ لیں مسخر سے سخر تو دوسری چیز سحر ہے یعنی جادو تو جیسے سائنس میں نوبل انعام جیتنے والے بھی بڑے بڑے یہود ہیں اسنا سفلی جادو میں بھی یہود کمال کا درجہ رکھتے ہیں کمال کا درجہ رکھتے ہیں اور ایسے ایسے جادو کرتے ہیں اور جادو کے ذریعے سے بے شمار انسانیت کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ پچیس مارچ انیس سو کو شاہ فیصل شہید جن کو ان کے بھتیجے نے قتل کر دیا تو اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس شخص پر جو ہے وہ بہت سخت جادو کیا گیا تھا حالانکہ شاہ فیصل بہت زیادہ اس پر شفیق تھے ایک یہودی حسینہ کو پیچھے لگایا گیا اور جادو کے ذریعے سے اس آدمی نے اسلام کے ایک بڑے ثبوت کو قتل کر ڈالا تو جادو مستقل جاری ہے اور اس کے اب بھی ثبوت بے شمار ہیں دوسرا پروگرام جو شروع کیا گیا وہ ایم کے ہے مائنڈ کنٹرول کنٹرول یہاں پہ کیسے ہے کیونکہ یہ لفظ جرمن طرز پہ لیا گیا ہے ایم کے یہ ایم کے یہ ایک یہودی پروگرام ہے جس کے بہت ساری تحقیق کی گئی ہے مائنڈ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے مائنڈ کی اس پہ میں نے اساد نے کافی کچھ پڑھا ہے اور اس کی کچھ پریکٹس بھی کی ہے میں نے جو ہے وہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں انسان کے دماغ کی جو مختلف سٹیجز ہوتی ہیں مختلف اس کی جو ارتعاش کی حرکات ارتعاش کی اس کی اسپیڈ ہوتی ہے وائبریشن اسپیڈ ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی ایک الفا اسٹیج ہوتی ہے ایک بیٹا اسٹیج ہوتی ہے تو یہ ساری بہت لمبی چوڑی تحقیق ہے بہت لمبی چوڑی سائنس ہے جس کو ہم شاید سمجھ نہیں سکتے لیکن جو لوگ اس پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں وہ اتنا زیادہ اس میں کمال حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اپنے ذہن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور پوری دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کو اور بڑے بڑے مذہبی رہنماوں کو ایم کے مائنڈ کنٹرول کے ذریعے سے آپس میں لڑایا بھی جاتا ہے اور قابو بھی کیا جاتا ہے لیکن یہ تو باطنی اور ماورائی طریقے ہیں آئیے کچھ میں آپ کو حصی طریقے بتاتا ہوں وہ طریقے جو کہ ظاہر میں ہیں اس کے سب سے بڑا اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے پورے یہ شیطانی عمل سے انسان کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہ ہیں موسیقی گانے فلم انڈسٹری کارٹونز فرضی کہانیاں نوولز اس کے ذریعے سے پوری انسانیت کے ذہن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے چھوٹی سی دو مثالیں دیتا ہوں یہ پرانی باتیں ہیں یہ آج سے بہت عرصہ پہلے شیڈوز کے نام سے ایک ویڈیو آڈیو کیسٹس ریلیز ہوئی تھیں اس میں ہم نے یہ باتیں پڑھی تھیں اس پر سرچ بھی کی تھی مثلا شارٹ ویژن شارٹ ویژن کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کارٹون بنایا جاتا ہے جو بھی کوئی ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے جو کہ متحرک تصویر ہوتی ہیں وہ اصل میں ایک سیکنڈ میں فورٹی فائیو فریمس پر یا فوٹوز پر مشتمل ہوتی ہے گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو کارٹون وغیرہ بچے دیکھتے ہیں یا اور اس قسم کی ڈاکیومینٹریز اور یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں اس میں جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے لیکن فورٹی فائیو ساکن تصویروں کو فریمز کو متحرک کیا جاتے ہیں تو ایک سیکنڈ کا متحرک منظر بنتا ہے اب اس ایک سیکنڈ کے متحرک منظر کے اندر ایک اگر تصویر دکھائی جائے تو وہ ایک سیکنڈ کا کتنا حصہ ہوگا پینتالیسواں حصہ ہوگا جس کو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر لاشعور یا تحت شعور اس کو دیکھ لیتا ہے اس شارٹ سگنلس کے ذریعے سے بچوں کے دماغ میں جھماکے کیے جاتے ہیں بڑوں کے دماغوں میں جو ہے وہ چیزیں بھری جاتی ہیں بہت ساری مثالیں ہیں اگر آپ تومن جاری کے کارٹونز کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوئی تھی میرے پاس بھی اس کے بہت سارے فریمز ایسے پڑے ہیں جو تصویروں میں جس کے ذریعے سے ایسے میسج دیے جاتے ہیں جو کہ دیکھنے والوں کے اندر قتل و غارت کے اور مارنے کے اور تھریٹ دینے کے جذبات پیدا کرتے ہیں میڈ گراؤننگ ایک شخص تھا جو کہ فری میسن تھا مسٹر سیمپسنس کے نام سے سیمپسنس کے نام سے بہت مشہور کارٹون سیریز جو ہے وہ اس نے شروع کی اس میں اس نے دجال کے آنے تک کی تمام خیالات کو بڑے ہی طریقے سے جو ہے لوگوں کے دماغ میں ڈالا آئیے میں آپ کو کہانی کی مثال دیتا ہوں پائپ پائپر کی کہانی آپ نے سنی ہوگی آئرلینڈ کے ایک گاؤں کی کہانی جہاں پر چوہے بہت زیادہ تھے اور ایک آدمی آیا جو پائپ بنسری بجاتا تھا اس نے کہا مجھے اتنا سونا دو گے تو میں سارے چوہے ختم کر دوں گا چانچے انہوں نے بات مان لی اس نے بنسری بجانی شروع کی سارے چوہے اس کے پیچھے لگ گئے وہ ان چوہوں کو لے گیا اور دریا میں ڈال دیا لوگوں نے اس کو سونا ادا نہیں کیا تو اس نے دوبارہ پائپ منہ سے لگائی اور سارے بچے اس بستی کے اس کے پیچھے چل پڑے جن کو لے کر وہ غائب ہو گیا یہ کیا ہے یہ کہانی ہم سب نے پڑھی ہے میں واللہ ہی آج بھی جب اس کہانی کو سوچتا ہوں اس وقت جب پڑھی تھی تو عجیب ایک دماغ میں سنسیشن سی تھی کہ یہ کیا ہے اصل میں یہ کالی شیطانی چیزیں اور شیطانی کرتوت اور کالے جادو اور موسیقی کی کا تاثر دماغ میں پیدا کرنا ہے آپ یقین نہ کریں تو اور بات ہے ہیری پوٹر کا نام سنا ہوگا ہیری پوٹر نے بہت شہرت حاصل کی ان ناولوں کو پڑھ کے ہمارے بچوں نے کیا حاصل کیا ان موویز کو دیکھ کر ہمارے بچوں کو کیا ملا غیر محسوس طریقے سے جادو اور کالے جادو اور جادو سے ہونا جادو کی ہے جادو کے کمالات بیک ٹریکنگ کیا ہوتی ہے بیک ٹریکنگ یہ ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے گانے ہوتے ہیں جیسے مائیکل جیکسن ہے میڈونا ہے یہ پرانے نام ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ ڈاکیومنٹریز ہم نے دیکھیں ان کے گانوں کے اندر خفیہ پیغامات ہوتے ہیں شیطان کی عبادت کرو شیطان کے آگے جھک جاؤ اپنی ماں کو مار دو وغیرہ وغیرہ یہ پرانی ٹیکنیکس ہیں جو آج سے پچیس سال پہلے بیس سال پہلے ہم نے سنی تھی لیکن اب کیا ہے اب اصل ٹیکنیک کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت تیزی سے جس نے پوری دنیا کے دماغوں کو کنٹرول کیا وہ ہے اسمارٹ فون وہ کیا ہے اسمارٹ فون یہ ایک ایسی ایجاد ہے جس پہ یہود کے شاطر دماغوں کی بہت محنت لگی ہے شاید آپ میں سے بعض اصحاب یہ کہیں کہ ہم مسلمانوں نے کچھ کیا نہیں تو ہم ان کی ترقی پر جلتے ہیں اور انہوں نے اتنی محنت کر کے اسمارٹ فون ایجاد کیا تو میں مولوی سڑ رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو چیزیں انہوں نے بنائیں وہ واقعتاً ان کی محنت ہے اس کا صلہ ان کو ملنا چاہیے تھا اور ان کو مل بھی رہا ہے لیکن بربادی صرف یہ ہے کہ وہ ایول جینیئس ہیں وہ ان ایجادات سے انسانیت کو نفع نہیں پہنچانا چاہتے وہ انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو زوال کی حدوں کو چھو رہے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں لیکن جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں انہوں نے اس کے ذریعے سے انسانیت کو تباہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا چنانچہ اگر آپ پڑھنا چاہیں اور آپ کو شوق ہو یا آپ یوٹیوب پہ جائیں اور مائنڈ ٹریکنگ مائنڈ ہیکنگ کو ذرا سرچ کریں گوگل کا ایک ملازم جو کہ گوگل سے استعفیٰ دے بیٹھا ہے پورے امریکہ میں گھوم پھر کر اسمارٹ فون جیسے مائنڈ ہیکنگ کر رہے ہیں بیس منٹ کی ڈاکومنٹری بنائی ہے کیا فیس بک اور کیا ایپ اور یہ جو سمپل میسیجنگ کی ایپ ہے اس کے ذریعے سے بھی دماغ میں ایسا ارتیاش پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوگی بات اس سے بھی آگے جائے گی اسمارٹ فون تو ابھی ابتدائی تجربہ تھا اسمارٹ فون وہ ہے جس کو میں ہر وقت جیب میں رکھتا ہوں ہم لطیفہ سناتا ہوں کسی بزرگ کا بیان ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا جا رہا تھا اچانک سے گر گیا تھا کر کے آواز آئی اس نے کہا اللہ جی ہڈی ہو اللہ جی ہڈی ٹوٹ گئی ہو میرے فون کو کچھ نہ ہوا ہو کیونکہ کچھ ایک تو ٹوٹا یا ہڈی ٹوٹی یا فون ٹوٹ گیا اس کو ہم چارج بھی کرتے ہیں اس کو کہیں بھی بجنے نہیں دیتے چارج ختم ہو جائے مائنڈ ہیکنگ کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جو ہی بیٹری آف ہو جائے تو ہم اتنے مسترب ہو جاتے ہیں بار بار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے کس طرح سے اس کی بیٹری چارج ہو جائے حالت یہ ہے کہ ہمارے جیب میں فون موجود ہوتا ہے موبائل اس کی گھنٹی آن ہوتی ہے لیکن ہم پھر ہر تین تین منٹ بعد نکال نکال کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی کا میسیج تو نہیں آیا کسی کا میسیج تو نہیں آیا چنانچہ وہ اس میں یہ بات واضح کرتا ہے اس ڈاکومنٹری میں کہ بچوں کو اس قدر اس کی اس کی اڈکشن ہو جاتی ہے اور ان کا مائنڈ ایسے ہیک ہو جاتے ہیں کہ امریکہ میں بہت سارے بچے جو کہ ویکیشنس پہ ایسی جگہ گئے چھٹیاں ایسی جگہ گزارنے گئے جہاں پہ سگنل نہیں آتے تھے وہ اپنے موبائل اپنے دوستوں کو دے کر گئے کہ ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ایکٹیو رہنا چاہیے ہمارا واٹس ایپ یہ سارے اکاؤنٹ ایکٹیو رہنے چاہیے ہم کسی طرح اس سے غیر حاضر نہ ہو جائیں تو یہ مائنڈ ہیکنگ اس درجے کی ہے اس کے بعد جب چپس دماغوں میں پلانٹ کی جائیں گی تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دماغ کیسے جو ہے وہ کام کریں گے مائیکرو چپس ایسی ایجاد ہو چکی ہیں جس سے ہائی فریکوینسی مائیکرو بینس خارج ہوتی ہیں یہ جب کسی بدن میں چپکا دی جائیں گی یہ چپ تو وہ انسانی ربورٹ کی طرح ہر حکم کی تعمیل کرے گا اس کو ایڈوم پروجیکٹ کہتے ہیں الیکٹرانک ڈیسولوشن آف میموری یہ پروجیکٹ ہے جو قوم یہود چلا رہی ہے اور آپ دیکھیے گا اس کو اس کرونا وائرس کے بعد اس طرح ہمارے اوپر رائج کیا جائے گا کہ پوری دنیا میں ایک مالیاتی بحران جو کہ ابھی لایا جا رہا ہے اس کے بعد یہ چپس بھی انسٹال کی جائیں گی اس کے سے ون ورلڈ الیکٹرانک کرنسی جو ہے پوری دنیا میں بٹ کوئن وغیرہ رائج کی جائے گی یہ بات آپ نوٹ فرما لیں ان قریب آپ اس کو دیکھیں گے آخری چند منٹ ہیں اسی طرح یہ تو ذہنی تسخیر تھی جو ابھی اب بہت ایڈوانس لیول پہ چل رہی ہے اب آتے ہیں جسمانی تسخیر جسمانی تسخیر کا کیا مطلب ہے جسمانی تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ختم کر دینا کیونکہ ذہن کے ذریعے سے تو انسان قابو میں آ جائیں گے لیکن جسمانی تسخیر کا معنی یہ ہے کہ تعداد کو کم کر دیا جائے چاہتے اقتباس سنیے ایک عالمی حکومت اس کا اردو تجمہ کر رہا ہوں اور ون یونٹ مانیٹری سسٹم مستقل غیر منتخب موروسی چند افراد کی حکومت ہوگی یہ کون ہوں گے یہ وہی اولاد داؤد کے بڑے بڑے جو ہیں وہ فری میسن ماسٹرز ہوں گے ایک عالمی آبادی جو بہت محدود ہوگی تقریباً ایک ارب تک ہوگی فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی وباؤں جنگوں اور قحط کے ذریعے سے آبادی کو اتنا کم کر دیا جائے گا کہ صرف ایک عرب آدمی نفوس دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو حکمران طبقے کے لیے کارآمد ہوں گے ان کو ان علاقوں میں بسایا جائے گا جن کا سختی سے اور وضاحت وضاحت سے تعین کر دیا جائے گا اور وہ وہاں دنیا کی مجموعی آبادی کے حیثیت سے وہیں رہ کریں گے یہ ہے وہ دنیا میں در پردہ ایک یہود کا گروفری میسنس کا جو پوری زمین پر ایک ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتا ہے اور ان کی اپنی تعداد چونکہ بہت کم ہے اس لیے وہ بہت ساری رنگوں کو اور بہت ساری نسلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور صاحب ایمان لوگوں کو تو بالکل مقا دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ صاحب ایمان لوگ جو کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں یہ ختم کر دیے جائیں چنانچہ اس کو دسمانی تسخیر کہہ لیجئے یا جسموں کا خاتمہ کہہ لیجئے اس میں پہلا پروگرام جو کئی برسوں سے دہائیوں سے جاری ہے وہ ہے مفت گولیوں ٹیکوں قطروں کے ذریعے سے خاندانی منصوبہ بندی تولیدی صلاحیت کام کرنے والی ویکسینز چنانچہ اسکینڈینیوین کنٹریز یورپین کنٹریز ان سب میں تو بچوں کی تعداد خوفناک حد تک کم ہو چکی ہے باقی رہا مسئلہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہاں پہ مسلسل جنگوں کے ذریعے سے دس لاکھ پندرہ لاکھ آدمی مسلمانوں کا چونکہ یہ تو خاندانی منصوبہ بندی کرتے نہیں تو ان کو اس طرح مارا جا رہا ہے مسلسل مسلسل مارا جا رہا ہے چنانچہ اس طرح بھی معاملہ جب پورا نہیں ہو رہا تو ایسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں چاہے وہ قطرے ہوں یا کچھ بھی ہوں یہ تو خیر ایک متنازع مسئلہ ہے پولیو کے قطروں کا جس کے ذریعے سے عورتوں ہی کو بانج کیا جا رہا ہے میں یہاں پر کرونا سے پہلے انیس سو ستر کی دہائی میں انیس سو اٹھاسی کی دہائی میں ایک چیز کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا پروگرام ہے اس کا نام ہے ایڈز کی وبا جس نے دنیا کی آبادی کو خاص طور پہ ساؤتھ امریکہ اور اسی طرح اسپین وغیرہ میں اور اس طرح افریقہ میں بے شمار لوگوں کو ختم کیا اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی افریقہ کے سبز بندروں سے ہوئی یہ کہا گیا کہ افریقہ کے سبز بندروں سے یہ وائرس جو ہے وہ پیدا ہوا ایڈس کا اور یہ بہت زیادہ مہلک ثابت ہوا حالانکہ تحقیق یہ ہوئی کہ وائرس ایڈس کا قدرتی طور پر کہیں پایا ہی نہیں جاتا اور نہ ہی یہ انسانی زندگی کے سسٹم کے اندر زندہ رہ سکتا ہے چنانچہ ڈاکٹر رابرٹ بی اسٹیکر نے اسٹیکر مومورینڈم کے نام سے ایک بہت بڑی تحقیق کی تحقیق جب پوری ہو گئیں اور یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ یہ خاص بایولوجیکل وار فیئر ہے اور ایک ہتھیار ہے اور اس کا نام ہی بایو الرٹ اٹیک رکھا گیا تو یہ تحقیق چھاپنے سے انکار کر دیا گیا کسی بندے نے اس کو قبول نہیں کیا کسی ٹیلی ویژن نے اس کو دکھانے کی کوشش نہیں کی اب آپ کا کیا خیال ہے کیا کرونا وائرس اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے یہ اصل میں ایک پروگرام ہے جو کہ یہود کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے وہ انسانی آبادی کو کم کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایک ایجنڈے میں سینکڑوں سینکڑوں پروگرام ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اپنی ویکسین بیچنا چاہتے ہیں اس ویکسین کے اندر مزید جو ہے وہ دس قسم کے پروگرام اور شامل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ یہ ایک تیزی سے پیش رفت ہوتی ہوئی دجالی حکومت کی کچھ کہانی تھی جس کے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر وسیع پہ پر پروگرام ہیں ذہن کو تسخیر کرنے کے اور ہمہ کیا ہمارے بچوں کے ذہن بھی آج مکمل طور پہ میڈیا کے کنٹرول میں ہیں اسی طرح لوگ بہت تیزی سے مر رہے ہیں تو کیا صورت ہوگی بچاؤ کی کیسے بچا جا سکتا ہے تو اس کا جواب بہت آسان و سادہ ہے کہ یقین محکم اور عمل پہ ہم جس آدمی کا یقین اللہ کی ذات پہ پکا ہوگا اور جس آدمی کا امبی علیہ السلط اسلام کی دعوت اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے پکا تعلق ہوگا اور جو عمل پہ خوب جمع ہوا ہوگا جس کی نماز پوری ہوگی جو بڑے بڑے گناہوں سے اور شیطانی چیزوں سے موسیقی سے اور فلموں سے اور ناولوں سے اور ڈائجسٹوں سے اور طرح طرح کی میڈیا سے اس سے بچتا ہوگا بچ بچ کے زندگی گزارتا ہوگا وہ خود بخود محفوظ ہو جائے گا دجال اور ابریس کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی جب دجال خود آ جائے گا اس وقت تو مومن پہاڑوں کی کھوہوں میں پناہ لے کر اللہ اللہ کو اپنی خوراک بنائیں گے آج دجالی جالی ماحول میں جو شخص ذکر کو اپنی خوراک بنائے گا جو دین کی دعوت دیا کرے گا جو ایمانی مذاکروں میں بیٹھے گا اور جو میڈیا اور ان بناؤں سے بچ بچ کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا یقیناً اس کی نجات ہو جائے گی یہی ہمارے پاس ایک طریقہ ہے اور ہمارے پاس اتنی منظم ترین کوشش سے بچنے کا کوئی اور طریقہ نہیں بعد احباب نے سوال کیا کہ یہ ساری باتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہو جب اس کا کوئی متبادل اور حل آپ پیش نہیں کر رہے انہوں نے کہا آپ نے نظام تعلیم کے اوپر بات کر دی نظام تعلیم کا کوئی متبادل تو پیش کریں اگر یہ نظام تعلیم جہود کا اور فری میسنس کا بنایا ہوا ہے تو سب جانتے ہیں کہ نظام تعلیم لارڈ مکالے نے ترتیب دیا جو کہ پکا فری میسنری یہودی تھا لیکن بندہ فقیر کے پاس ان کا کوئی حل ایسا موجود نہیں کہ ہم کسی اور سیارے پہ چلے جائیں اور وہاں پہ علیحدہ زندگی گزارنا شروع کر دیں لیکن جو حل ہم سب کے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنی ذات کے اندر ایمان اور اعمال کی محنت میں لگ جائیں ذکر کو بڑھا دیں تلاوت کو بڑھا دیں قرآن کو سمجھنے لگیں آگے رمضان آ رہا ہے گناہوں سے توبہ کر لیں محلقات سے توبہ کریں برے اخلاق چھوڑ دیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کام پر لگا دیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ بہت کریم ہے جیسے میں نے کل بھی کہا تھا یہ سب آزمائش ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ جانتے ہیں آخری بات اث کرتا ہوں حالات کا بدل دینا انقلاب لے آنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہوا کرتا انسان کا کام صرف اپنی کوشش کرنا ہوتا ہے حالات اللہ ہی بدلتے ہیں انقلاب اللہ لاتے ہیں سید احمد شہید رحمہ اللہ کی سیرت میں نے پڑھی تھی پچھلے برس تاریخ دعوت و عظیمت دل چھ حصہ اول و حصہ دوم میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سارے یہ پڑھیں بہت عظیم ہستی تھی پوری جماعت شہید ہو گئی بالا کوٹ میں کچھ بھی نہ نتیجہ نہ نکل سکا لیکن وہ مکمل کامیاب ہو گئے وہ مکمل کامیاب ہو گئے اللہ کی جنام میں فرخرو ہو گئے میں نے اس کتاب کو پڑھ کر یہ سیکھا کہ نتیجے نکالنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا انسان کے بس میں محنت کرنا ہوتا ہے اللہ انسان کی محنت دیکھ رہے ہیں نتیجے تو اللہ خود نکالا کرتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم باطل کو باطل سمجھیں باطل کی باطل چیزوں کو پہچانیں اور محنت کریں اور خود چراغ سے چراغ جلتا ہے ہم چراغ جلانے کی پوری کوشش کریں پوری زندگی لگا دیں حق کو پھیلانے کے لیے اپنی جان مال سب کچھ لگا دیں انقلاب کب آئے گا حالات کب بدلیں گے اللہ ہی جانتے ہیں لیکن جس دن ہماری موت کا وقت آئے گا وہ دن ہمارے لیے سب سے خوشیوں بھرا دن ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی اور ذکر الا اللہ شرییک و دولہ شریک لہ الملک وََ لہ الحمد وُلاک شین قدیر کی کثرت کیجئے واخر آخر و الحمد للہ رب العالمین